کتاب رحکمت آیاته ثم فسلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو إلا الله اننی لکم منہو نزیر و بشیر وقال تبارک و فی آخر سورة الكہف قل انما نبشر مثلکم یوحا ایلی انما الہکم الہ واحد لِي أَمْرِي صدق اللہ امری وحل القدت قَوْلِي ہماری اس نشست کا جو اصل موضوع ہے وہ تو شرک کی تیسری قسم ہے شرف الحقوق یعنی شرف العبادہ لیکن اب یہ قرض بقایا ہے پچھلی نشست کا میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اختصار کے ساتھ اسے بھی ادا کر دوں آج کے دور کا جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک ہے جس کو میں نے تعبیر کیا تھا میٹیریلزم سے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے انسان کے سوچ میں انداز فکر میں اس کی اقدار میں وہ دو ہیں ایک یہ کہ انسان اپنی صفات کو بھی مستقل اور اپنی ذاتی سے سمجھ بیٹھتا ہے نتیجن اپنے علم پر اپنی قدرت پر اپنے حسن پر اپنی توانائی پر اپنی صلاحیت پر اپنی ذہانت پر اپنی استعداد پر زوم پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ کہ غرور پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ اس سے ہلکا لفظ استعمال کیجئے تو جو ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے جیسے کہ قانون کا قول نقل ہوا ہے یہ میری دولت میری اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے اونتی تو اللہ علم دی یہ مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کی بدولت اپنی صلاحیت کی بدولت یہ میری ذہانت ہے میری فطانت ہے میری صلاحیت ہے میری محنت ہے میری کوششیں ہیں ان سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے اور اس کا دوسرا نتیجہ در حقیقت اسی کا اکثر سمجھئے اسی کا منطقی نتیجہ اسی کے ساتھ لازم و ملزو مادے اور مادی اسباب و وسائل پر اعتماد اور توکل اگر اسباب و وسائی ہے دل ٹھکا ہوا ہے جمع ہوا ہے آدمی مطمئن ہے ذرا اسباب و وسائی کی کمی ہو جائے اب آفیدہ ہرا اب دل اڑا ہوا ہے پریشانی ہے انسان جو ہے سخت تشویش میں مبتلا ہے جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں یقین ہے ہی نہیں یہ حیدر حقیقت وہ جس کے کہ ضد کو حدور نے بیان کیا تھا کہ یہ زہد جسے تم کہتے ہو ان د زہادت آفت دنیا لسن میں تحریم الحلال ولاب ذاتی مال زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لو یا یہ کہ جو مال ہے اسے ضائع کر دو بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے انتقون معافی ید اللہ ہے اوسفا میں معافی یدک کہ وہ چیز کے جو اللہ کے ہاتھ میں اس پر تمہارا توقل اور اعتماد زیادہ ہو اس شہ کے نسبت سے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں یہ توکل جو ہے درحقیقت توکل اللہ پر صرف اللہ پر اللہ پر نہیں صرف اللہ پر دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کا حوالہ ہمارے ان کتابات میں بڑی کثرت سے آیا ہے اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت قرآن کے دو عظیم ترین خزانے ہیں جو بالکل قرآن کے وسط میں جن کو جمع کیا گیا ہے یہ آپس میں جڑواں بہنے ہیں یہ دونوں سورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف یہ مضمون بھی دیکھیے دونوں میں آیا چنانچہ پوری تورات کی تعلیم کا لب لباب بیان کیا گیا ہے تو آ تین موسل کتاب و اجالنا ہدل بنی اسرائیل اللہ تب تخزوم اندونی وکیلا ہم نے موسا کو تورات اطا کی اور اسے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے حاصل اس کا کیا لمبے لباس کیا توحید کا گویا کہ خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا توکل صرف مجھ پر میری ذات مادری اسباب وسائل استعمال کرو قید مستقبل تم اسباب ساز و سامان اسباف فراہم کرو لیکن توکل اس پر نہ ہو توکل ماری تعلق اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ کہف میں بھی ولاقول شعین انی فائل الزال کا غدن اللہ یشاء اللہ بات کیا ہوتی ہے آپ کو وسائل پر اعتماد ہوتا ہے تبھی آپ کہتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا معلوم ہے تو اس کے جملہ وسائل جو ہے میرے پاس ہے ساری ضروریات جو ہیں فراہم میں نے کر لی میں کل یہ کام کروں گا اور یہاں در حقیقت محجوب ہو گیا انسان ولا تقول شعین انی فائل الزال کا غدن اللہ یشاء اللہ لیکن در حقیقت اس موضوع پر قرآن مجید کا جو ذروعۂ سلام ہے وہ سورہ کہف کا پانچواں رکو ہے دو اشخاص کے مکالمے کی شکل میں قرآن مجید فلسفیانہ انداز بیان اختیار نہیں کرتا اس کے اصل مخاطب اور بلکہ یہ کہ جو بنیادی طور پر جن کو کہ اس نے انسٹرومنٹ بنایا ہے قرآن نے کہ وہ ہدایت جذب کر لیں اور پھر ان سے وہ ہدایت پورے تمام الواع تمام جتنی بھی نوع انسانی کے اقوام ہے ان کو پہنچ جائے تو وہ جو ابتدائی انسٹرومنٹ بنا ہے وہ قوم جو ہے وہ تو انپڑھ قوم تھی امی قوم ان کو سمجھایا ہے جیسے کہ ان پڑھوں کو سمجھایا جاتا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے وہ بہت سادہ بہت صاف بڑے اونچے اور اعلیٰ فلسفیانہ مضامین بھی وہ کچھ ضرب المسل کی شکل میں کچھ واقعات کے حوالے سے کچھ حکایتوں کے حوالے سے وہاں آپ کو فلسفیانہ جو ہے اندازے بیان نہیں ملے گا لیکن وہ ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے تو دو اشخاص کا وہاں مکالمہ نقل, نقل ہوا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ضرب المسل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع کی حکایت ہو رہی ہو دونوں کا امکان موجود ہے اور مفسرین کی دونوں رائے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درویش خدا مست تھا دنیا میں اس کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا فقر چاہے اختیاری ہی فقر ہوا وہ اس کا لیکن فقر تھا لیکن تھا خدا مست خدا پر یقین خدا پر توکن اور ایک تھا سرمایہ دار مال مست اس دور میں جو بھی سرمایہ کی دولت کی شکلیں ہوتی تھی اللہ نے سب فراوانی سے اس کو عطا کر دی تھی دو باغ انگوروں کے ان کے گرد دونوں کے گرد جو ہے باڑھ لگی ہوئی کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں کی دونوں کے بیچ میں کھیتی بھی تھی چشمے بھی جاری تھے تمام ساز و سامان دنیاوی جو ہے باغ بھی پھل دے رہے ہیں ہر موسم میں پھل آ رہا ہے اسی طریقے سے کھیتی جو ہے وہ بھی اناج پیدا کر رہی ہے ہر موسم میں اب ہر موقع پر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس میں وہ ان اسباب و وسائل پر جو توقل پیدا ہوا اور جو اعتماد پیدا ہوا اس نے کہا ناز البی <سؤال> دہادی <سؤال> آبادہ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میری یہ دولت کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہے میرے یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں اجڑ بھی سکتے ہیں میری یہ کھیتیاں جو ہے کبھی ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ان سے مجھے پیداوار نہ ملے اب یہ نشہ جب چڑھا ہے اس کے ان وسائل مادی کی وجہ سے وہ الفاظ یہ آئے کہ معذی دہاد ہی ابدا جس پر کہ پھر اس درویش خدا بس نے کہا اکفر تب ان لبی تراب ان سم من ان سما کر جو نہ ہو ربی ولا کش کو ربی اہادا یہ پورا رکو ظاہر بات اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا اس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شخص پر جب پھر بپتا آئی ہے اور جب اس کی ساری دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور باغ بھی اجڑ گیا اور کھیتی بھی تباہ ہو گئی فاصبہ یو کل کف اللہ منف افیحا وہی اقابیت اللہ عروش ہے یقول یا نیتنی لم اشرق میں ربی احادا اس وقت اس نے کف افسوس بلتے ہوئے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں کسی دیوتا کا ذکر نہیں کسی اور شہ کا ذکر نہیں رب ہی کا ذکر ہے بلائی تو توئلہ رب اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا لاجد اللہ منہ بلبا میرے اندر ذاتی وصف ہے نا میرے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں میں, میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ وصف میرا اور یہ ذاتی صلاحیت کہاں ختم ہو جائے گی اگر آخرت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا اس لیے کہ یہ سب کچھ میرا ذاتی استحقاق ہے وہ برقرار رہے گا یہ ہے در حقیقت وہ خناس کہ جو اس ماددہ پرستی کی ذہنیت جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے شرک ماددہ پرستی کا شرک یہ وہ شرک ہے جو آج سب سے زیادہ نظریاتی سطح پر انسان کی سوچ پر اس کی اقدار پر اس کے نقطہ نظر میں پیوست ہے اور در حقیقت جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آرڈر آف دی ڈے جو ہے وہ تو میٹیریلزم ہے مادہ پرستی ہے اور اس کی بنیاد نوٹ کر لیجئے وہ شرف صفات اگر ہم یہ سمجھے کہ ہماری صفات ہماری صلاحیتیں یہ بھی مستقل ہے ہماری ذاتی اگر یہ ہم سمجھے مادی اسباب و وسائل اور ذرائع اور بیٹر کی پراپرٹیز یہ بھی ان کی ذاتی ہے اور مستقل ہے تو گویا کہ یہیں سے وہ شرک سے صفات کا معاملہ پیدا ہوا جس سے یہ ساری گمراہیاں جو میں نے گنوائی ہیں ایک ایک کر کے پیدا ہو گئی یہ تو چاہتا ہے بہت مزید تفسیر کا لیکن یہ کہ اب وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب آئیے تیسری قسم شرک کی وہ ہے شرک فی الحقوق اور جیسا کہ میں نے پہلی رشست میں ارض کیا تھا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک لفظ سے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ لفظ عبادت ہے عبادت صرف اللہ کی کرو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بس ایک حق ادا کر دو کو کہ کل کے کل حق ادا ہو گئے اسی لیے میں نے آپ کو سورہ حود کی پہلی دو آیات سنائی قرآن مجید کس لیے نازری ہوا کتاب الرحق کے مت آیات ہوں سن مفسرت مل لد الحقیم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کی گئی ہیں پھر ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے اور علیم ہے حکیم ہے اللہ تابد ایک جملے میں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیوں نازل ہوا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے تو وہ یہ ہے مت پوجو مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی اننی رقم من ہو نظیر بشیر یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے نظیر اور بشیر بن کر آیا ہوں خبردار کرنے آیا ہوں اگر اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرو گے کسی کو اور شرک کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے ابدی جہنم ہے اور اگر تم اس نے عبادت کو خالص کر لو گے اللہ کے لیے تو بشارت ہے جنت کی اور پھر دوسری آئے سورہ کہف کی جس کا نصف اول تو گویا کہ شرک ذات کی بحث میں آ چکا لیکن یہ کہ نصف آخر وہ ہے جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے ال انما نہ بشرم مسل کم یوہا الما الحکم الحم الاه واحد یہ تو ہے وہ شرف فضاد سے متعلق لیکن اب آگے جو آیا حصہ دوسرا فمن کا نہ یرجول کا رب ہی فلیام الامل انصالح ولا یوشرک بے عبادت رب ہی احدہ جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب کے حضور میں حاضری کا ملاقات کا اس کو دو کام لازم کرنے ہوں گے کام کرے اچھے نیک عمل عمل صالح اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ شیا کا لفظ بھی آتا ہے چنانچہ سورہ نسا کی آیت نمبر 36 میں لفظ شہ آیا ہے تعبد اللہ لا تشرکو میں ہی آ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو یعنی ہستیوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے اشیاء کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے ارض کیا مادہ پرستی میں تو اشیا شریک کی جا رہی ہیں اللہ کے ساتھ یہ مادی اشیا ہیں ان کو شریک کیا جا رہا ہے دیویاں دیوتا اور ملائکہ اور یہ اور امبیا وہ تو دور کی بات ہے اشیا شریک ہو گئی اب اس میں نوٹ کرنا ہے کہ شرک فل عبادت کا اصل مفوم کیا ہے یہ اختصار کے ساتھ پانچ ہیڈنگز میں آئے گا عبادت اصل میں ہے کیا یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے عبادت کا جسد ظاہری جو نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت عبد کہتے ہیں غلام کو غلام کا کام ہے آقا کی اطاعت ہما وقت اطاعت ہر معاملے میں اطاعت ہما وقت ہما وجوہ اطاعت تو اطاعت ہے سب سے بڑا حصہ عبادت کا اس لیے کہ جسد نظر آتا ہے دوسری شہر روح روح ہے عبادت وہ ہے اللہ کی محبت جیسے روح نظر نہیں آتی ہماری لیکن اصل میں ہماری جو شرف انسانیت ہے اس کی بنیاد تو روح ہے نہ کہ یہ جسم نظر آنے والا تو یہ بھی دو من ڈھائی من کا وجود ہے لیکن وہ روح جو ہے اس کا تو شاید کوئی وزن ہی نہیں ہے لیکن اصل شاید تو وہ ہے تو روح ہے عبادت ہے محبت اس کو اصل میں دونوں کو جمع کیا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی اور ان کے شادید رشید حافظ ابن قیم نے بھی لیکن یہ کہ امام ابن تیمیہ نے جمع کیا ہے تو اطاعت کو اور ذل اور خضو کو پہلے رکھا ہے محبت کو بعد میں رکھا ہے لیکن چونکہ حافظ ابن قیم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ مزاج کے حامل ہے لہذا انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں کال عبادت و تنما وسلم غایت الحب ماغایت ذلحوم اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ دو بنیادوں کو دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے اللہ سے حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا اس کے سامنے عجز عاجزی اختیار کرنا مطیع اور فرما پردار بننا تو دو چیزیں تو عبادت کے ذہن میں آئیں گی اطاعت اور محبت ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک التاط کیا ہے شرک فی المحبت کیا ہے تیسری چیز ہے عبادت کے ضمن میں مراسم عبودیت ایک تو ہے یہ جو بھی کچھ عبادت کا،, یہ کا ایک جذبہ ہے اور اس کو انسان پوری زندگی میں اطاعت کرے گا تو اس جذبے کا صحیح صحیح جو ہے وہ اظہار ہوگا لیکن ایک یہ کہ خاص کوئی انداز سجدہ کر رہا ہے ڈنڈوت کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے سر جھکائے کھڑا ہے ادب کے ساتھ قلوت رکوع سجود یہ در حقیقت مراس میں عبودیت ہے انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے نماز اس اعتبار سے جامع ترین ذکر اللہ کا کہ اس میں ذکر باللسان بھی ہے دعا بھی ہے اور یہ کہ ذکر بل آزا جوارے بھی ہے اپنے پورے وجود سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دست مستہ اپنے پورے وجود سے ہم عزت اور تزل کا اظہار کر رہے ہیں رکو کرتے ہیں تو اور زیادہ اظہار اور سجدے میں گئے تو انتہا ہو گئی جب انسان نے اپنی پیشانی جو ہے زمین پر دکھا تو یہ ذکر جو ہے یہ ذکر عمل ہی ہو رہا ہے تیسری چیز چوتھی چیز عبادت کے ضمن میں دعا حضور نے فرمایا اور و مخل عبادہ دعا جو ہے عبادت کا اصل لب لباب جوہر جیسے ہڈیوں کے اندر بودا ہوتا ہے تو عبادت کا گودا جو ہے وہ دعا ہے بلکہ ایک حدیث ہے اب دعا ہوگی دعا ہی تو عبادت ہے جس کی انسان عبادت کرتا اسے دعا کرتا ہے اور پانچویں چیز ہے عبادت کی قبولیت کی شرط اور وہ ہے اخلاص اخلاص کی ضد ہے ریا دکھانے کے لیے عبادت کرنا سمع سما سے بنا ہے سنانے کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا عبادت کرنا تو توحید فیل عبادت میں اخلاص اس کی شبد عبادت کی قبولیت کی اور دوسری طرف اگر اس میں ریا یا سنا ہو گیا تو یہ ہے اب بہت ہی کم وقت ہے میں اختصار کے ساتھ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ الجبرا کے فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے حوالے سے ایک ایک مثال دے کر میں چاہوں گا کہ اصل جو بات ہے ایسنس جو ہے اس کا وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں آ جائے پھر اس کو اپلائی کیجئے سب سے پہلے اطاعت کو لیجیے توحید فل اطاعت کیا ہے توحید فل اطاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ ہو اطاعت والدین کی اساتذہ کی حکمرانوں کی اپنے بڑوں کی سب کی اطاعت ہے توحید فل اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بالا تر باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع یہ توحید فل اطاعت جہاں کہیں کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو گئی مطلب ہو گئی یہیں پہ شرف کا سے پیدا کیسے باشند اطاعت تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے ہے اور شرف اطاعت اگر کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے یا بالا تر ہو جائے گویا کہ شرک ہو گیا یا شریک کر دیا آپ نے بلکہ برابر ہو جانے میں شرک ہو گیا یا شریک تو کر دیا آپ نے اوپر ہو گیا تو گویا کہ کوئی اور لفظ ہمیں تجویز کرنا پڑے گا جو ہماری لغت میں ہے نہیں شرک سے بڑا تو گنا کوئی ہے نہیں لیکن یہ کہ بہرحال بالا تر اب اس کو اس ایک جو فارمولہ ہے جو حضور نے عطا کر دیا جامع ترین ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں لا تال مخلوق فی ماسیت الخال مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ اللہ کی اطاعت میں کہیں خلل آ رہا ہو اللہ کی ماسیت لازما رہے اس اصول کو اگر ہاتھ میں آپ لے لیں تو اب اس کو ایک خالص انفرادی سطح پر لائیے اور پھر اجتماعی سطح پر خالص انفرادی سطح پر یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اس کی خواہشات ہیں وہ آرام چاہتا ہے وہ لذتیں چاہتا ہے سینسوئل گریٹیفیکیشن چاہتا ہے تلجس یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شے حرام ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ شے حرام ہے نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے نفس میں طلب ہے نفس ہمیں حکم دیتا ہے میری خواہش پوری کرو اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام شے ہے نفس کی خواہش اور اس کی مرضی کی بتاد کرتے ہیں تو ہم نے گویا کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت سے آزاد کر دیا اس کی اطاعت کو اور گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا اب اس میں آپ چاہیے تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا جب آپ کو معلوم ہے یہ شے حرام ہے اور آپ ارتکاب کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت کو آپ نے پسے پوچھ ڈالا نیچے کیا اپنے نفس کی اطاعت کو بالا تر کیا شرک اور کسی کہیں گے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا دو جگہ پر اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر تینتالیس ارے تا منی تخد اللہ ہو افان کا وکیلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے نفظ الٰہ استعمال کیا جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جزو ہے لا الٰہ الا اللہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ کے شبا کو الٰہ نہیں اور خواہش نفس کو اپنا الٰہ بنا رکھا ارے تم اللہ ہوا ہو افانتا تکون والے ہی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیئیس ہے افارا من خدا ال ہوا ہو وب الرحم اللہ اللہ علم تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ اپنی خواہش ہے نف کو اپنا معبود بنا لی بڑی پیاری تعبیر کی ہے مولانا روم نے نفس سے ماں ہم کم ترس فرآون نیست لیکن اون او ایرا نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرون کے پاس آن تھی جسے پنجابی میں آپ مدد کہتے ہیں لاؤ لشکر تھا اس لیے اس نے زبان سے بھی کہہ دیا آنا ربو کو میرے پاس آن نہیں ہے لہذا زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا حاضر ہوں لیکن نفس اندر سے یہی کہتا یہی دعویٰ کرتا ہے یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے مصر یہاں میرا حکم چلے گا علحص علی ملک کو مصر ایسے ہی یہ اقلیم جسم ہے ہمارا ہمارا یہ وجود ہے اس کے اوپر نفس جو ہے اسی طرح سے دعوے دار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے گا یہ ہے در حقیقت بالکل خالص انفرادی سطح میں کسی کو اب سب سے اوپر لے جائیے اجتماعیات انسانیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے کمدنی ارتقاء ہوا ہے تو بلند ترین کانسیپٹ جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا وہ ریاست کا تصور ہے کانسیپٹ اف سٹیٹ اور بہت ریسنٹ ہے پہلے انسان صرف حکومت جانتا تھا ریاست سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا نہ بھی اسے کوئی تصور حاصل تھا بلکہ یہ دونوں چیزیں اگر تھی تو گٹمٹ تھی ایک ہی شہ تھی اب ریاست اور ہے حکومت تو اس کا ایک ادارہ ہے انتظامی ادارہ ہے وہ ریاست کو چلاتی ہے لیکن ریاست الگ شے اور ریاست میں پہلا مسئلہ کیا ہے سورنٹی کس کی ہے حاکم کون یہ ہے سارا معاملہ متاع مطلق کون ہے شارے کون ہے قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے